آج کل ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد میں سم اللہ کے بعد کیا ہے جناب ربنا و لکل حمد کہنے کے بعد امام صاحب مجاہدین کے لیے افغانستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد میں سجدہ وغیرہ کر کے نماز پوری کرتے ہیں یہ اصل میں دعائے خنوت قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں اس میں دیکھیے ہمارے اہل سنت حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دوسری رکعت میں دعائے خنوت پڑھی یہ واقعہ کیا تھا ہوا یہ کہ کچھ کمبخت کفار مشرقی حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد حضور سے ستر مبلغ لے گئے ایک تقدیر تھی مقدر تھا شہادتوں نے کہا کا حضور ہمارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں تو آپ ذرا منجے ہوئے قطعی علماء بڑے دانشور یہ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اسلام سکھائیں حضور نے ستر آدمی بھیج دیے جب ستر افراد بھیج دیے تو ان کمبختوں نے انہیں ستروں کو قتل کر دیے ستر کے ستر قتل کر دی ان کے قتل کرنے پر حضور اتنا ناراض ہوئے کہ نماز فجر میں ان کے خلاف حضور دعا فرماتے رہے مسلسل ایک مہینے تک حضور علیہ السلام نے قنوط نازلہ یعنی نماز فجر میں دعا قنوط ان کے خلاف ان پر عذاب کے لیے پڑھتے رہے پھر کیا ہوا ان کے عذاب اور سرزنیش پر آئیت نازل ہو گئی حضور نے اب دعا قنوط کو موقوف کر دیا فجر میں قنوط نازلہ یہ حضور نے موقوف کر دی اب اس موقوف کرنے کے بعد ہمارے امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک حضور کا یہ فعل منسوخ ہے بعد میں کسی نے نہیں پڑا حضور نے اس واقعے کے بعد بڑی بڑی جنگیں ہوئیں کسی نے قنوط نازلہ نہیں پڑا اور میں جہاں تک میرا مطالعہ کوئی شخص صدیق اکبر سے ثابت نہیں کر سکتا نازلہ پڑھی فاروق اعظم سے ثابت نہیں کر سکتا اپنے دور میں کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی کیسر دیا مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی جنگ کہیں کون تنظمہ نہیں پڑھا تو ہمارے امام کے نزدیک یہ دعا نماز میں پڑھنا منسوخ ہے اچھا ایک خرابی اس میں کیا ہوئی کہ ایک جگہ عبارت میں بڑی ذمے داری سے کہتا ہوں غلطی سے یہ چھپ گیا بجائے نماز فجر کے فجر کے بجائے جہر جہر کتاب میں اب جب جہر انہوں کہا، ہر جہر نماز میں دعائے پڑھو مغرب میں بھی پڑھو عشاء میں بھی پڑھو فجر میں بھی پڑھو جمعے میں بھی پڑھو وغیرہ وغیرہ ہمارے مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتوا دیا کہ فجر کی نماز کے علاوہ کوئی کسی نماز میں دعائے قنوت پڑھے گا نماز فاسد ہو جائے گی ایک بات تو یہ اور فجر میں ہمارے فرماتے ہیں اگر کسی نے پڑھی تو فاسی تو نہیں ہوگی اس لیے کہ بعض اکابر صحابہ سے فجر میں دعائے پڑھنا ثابت ہے فاسی تو نہیں ہوئی لیکن نماز ہو جائے گی اور اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد اب دعا کی جائے ان کے لیے کہ جو مسلمان ہیں اور ان کی اعانت کے لیے اور جو کفار مشرقین ہیں ان کی شکست کے لیے خارج نماز ان کو کرنا چاہیے اس لیے ہنفیوں کے نزدیک یہ معاملہ منسوخ ہے جو آدمی اپنے آپ کو ہنفی کہتا ہے اس کو دعائے خنوت نہیں پڑھنی چاہیے فجر میں البتہ امام شافی کا مذہب امام شافی جو ہیں وہ ہماری اس کابل کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جب حضور نے پڑھی لہذا روزانہ پڑھنا چاہیے لہٰذا روزانہ امام شافی کے ماننے والے جو ہیں وہ نماز میں فجر میں دعا قنوج جو ہیں وہ امام شافی کے ماننے والے حضرات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن ہم حنفی ہیں ہمارے نزدیک یہ حضور کا فیل چونکہ بعد میں حضور نے منسوخ فرما دی اب ان کے لیے گویا ان کے خلاف دعا کرنے سے حضور نے پرہیز کیا تو اب اس میں اعتدال کی رائے ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد اب دعا کرنی چاہیے یہ ہمارا اس میں عزیزہ گران موقف ہے اور یہ تو ہنفی کے موقف کے بالکل خلاف کے مغرب میں پڑھیں یا عشاء میں پڑھیں یا جمعہ میں پڑھیں اس پہ مفتی احمد یار خان صاحب نے نماز کے فساد کا فتوا لگایا ہے